تمالئی رحب سلی رسول کریم اما باد بسم بن الرحمن الرحیم رب يشرح لي صدري وييسر لي امري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعن ابي مسعود عقبه بن عمرو العمري الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع بما شئت رواب الامام البخاری رحم اللہ یہ حدیث نمبر بیس ہے حضرت ابو مسعود اقبا ابن امر البدری یہ جو ابو مسعود ہے اقبا ابن عامر البدری بدری جو ہے صحابہ میں سے ان سے یہ روایت بن ہے اور اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے حضور نے فرمایا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما کال رسول ان ندر ناش وئے انبیاء ملیم کے کلام میں سے جو چیز لوگوں کو مل گئی ہے جو لوگوں نے پالی ہے یا جو ان کے پاس محفوظ ہے ظاہر بات ہے سلسلہ, سلسلہ تو ذہب ہے انبیاء کے کا اور ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں البتہ ان کی تعلیمات میں ان کچھ تحریف بھی ہوئی کچھ نسیان کا جو ہے وہ شکار ہو گئی لوگوں نے بھلا دیا بارہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات کچھ نہ کچھ اس کے جو ہیں وہ موجود تھے وہ حکمت کے موتیوں کی طرح سے لوگوں کے اندر مشہور تھے انہیں میں سے ایک یہ موتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ اور جو نبوت اولا کے کلام میں سے جو بات لوگوں کو ملی ہے لوگوں نے پائی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم حیا کا پردہ اٹھا دو تو پھر جو چاہو کرو یہ حدیث حقیقت ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی حیا کیا ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے و حیا من نے حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک, ایک شاخ ہے ایمان کا شعبہ ہے ایمان کا حصہ ہے <تصفح> میں اس کی مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کا جزو لازم ہے اس لیے کہ ہیا اور حیات ماننا ایک ہی ہے حیات ہایا اور ہیا ہایا ایک ہی مانتا حیات کا اور حیات کا اصل میں جس زمانے میں ہم میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے مرکز جو ہے ہمارے آساب کا اس میں برین ہے اور پھر سپائنل کارڈ ہے وہ حرام مرض کو جو ریڑھ کی ہڈی میں چل رہا ہے اور اس میں ڈبلس ہیں برین میں سب سے اونچا وہ حصہ ہے جسے سریمرم کہا جاتا ہے گرے میٹر ہے کہلاتا ہے وہ رنگ دار سا پیلا سا مادہ ہوتا ہے پھر اس کے نیچے ایک سفید حصہ ہوتا ہے وہ کبھی آپ جب برین اور کوٹ کی ڈش بنا کر کھاتے ہیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں یہ جو گر میٹر ہے جو اوپر کا حصہ ہے یہ ہائیسٹ لیول ہے برین کا سینٹرل نروس سسٹم کا اور اس میں جو ہے اس کے مختلف دماغ کے اندر جو ایریاز ہیں وہ منتصب ہے دیکھنے کا ایریا ہماری پشت پر ہے یعنی اصل میں دیکھنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھ نے دیکھا آنکھ دیکھتی انٹرپریٹ نہیں کر سکتی سمجھ نہیں سکتی اس لیے کہ یہ تو ایک کیمرے کے مانند ہے اس کے سامنے جو کچھ آیا ہے لینس کے سامنے اس نے اس نے کی تصویر اتار دی اب اس تصویر کا سمجھنا اسے انٹرپریٹ کرنا اس کو اینڈائز کرنا اس سے نتیجے نکالنا یہ آگ کا کام نہیں آگ کر نہیں سکتی اس کے لیے خاص ایریا ہے کہ جو اس گری میٹر کا جو پچھ پچھلا حصہ ہے وہاں ہے. وہاں جا کر انٹرپرٹیشن ہوتی ہے یہ کمپیوٹر کا وہ حصہ جو ہے خاص طور پر ویژن کے لیے مخصوص ہے اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں سپیچ سینٹر سب سے بڑا سینٹر اس لیے کہ انسان کو دوسرے حیوانات سے ممیز کرنے والی بعض چیزیں شمار کی جاتی ہیں مثلا انسان جو احوان ہے ناطق ہے لطف کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہے دوسرے انسان کی بات سمجھ سکتا ہے تو یہ گویا ایک چیز ہے کہ جو انسان کو حیوانات سے متمیس کرتی ہے لیکن اس کے بھی دو ایریاز ہیں ایک لیفٹ سائڈ پر ایک رائٹ سائڈ پر ہائیسٹ ایک ایریا وہ ہے جو کسی اور کے کلام کو سمجھتا ہے انٹرپریٹ کرتا ہے نتیجہ نکالتا ہے اور ایک ایریا وہ ہے کہ جو خود انسان کے اپنے معاف زمیر کو واضح کرتا ہے بیان کرتا ہے تو یہ دونوں حصے جو سپیچ سینٹر ہیں لیکن جو ہائیسٹ ایریا ہے اس ساری برم کا اسے کہتے ہیں فیئر اینڈ شائنس سینٹر خوف اور ہیا شائنس یہ دونوں جو ہیں ہائیسٹ فنکشن ہائیسٹ فنکشن ہائیسٹ فنکشن اچھا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے حیات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس لیے کہ پرزرویشن آف دیلف جو ہے وہ سب سے بڑا موٹیو ہے پریزرویشن دی اپنے آپ کو بچانا پھر ہے پریزرویشن دی سپیشیز اپنی نسل کو برقرار رکھنا اس کے لیے آدمی شادی کرتا ہے جو بھی ہے ایک کلبے کا بوجھ اٹھاتا ہے اس کے اندر جو ہے برداشت کرتا ہے یہ کیوں لیکن سیلف جو ہائیسٹ ہے اس کے یہ دو فیر خطرہ ہو تو بچاؤ شیر آ رہا دوڑو فلا ہے اسی طریقے سے حقیقت انسان کے برین کے اور سیریبرم کے ہائیسٹ سینٹر میں شامل اس حیا کے بارے میں یوں نوٹ کر لیجیے بلکہ اس کو ایک اور حقیقت میں چاہتا ہوں واضح ہو جائے شراب کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے شراب جو ہے وہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ برین کے لیولز کو جو ہے نوک آؤٹ کرتی ہے ایک دم سارے برین کو نہیں ابتدائی حصہ جو ہے اس کا تھوڑا سا شراب آپ نے کی ہے تو یہ فیئر اینڈ شائنس کے سینٹر ختم ہو جاتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے بولڈنے بہادری اب یہ مقرر جو ہے بڑی عمدہ تقریر کرے گا ورنہ مقرر کو کیا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ کیا سب لوگ لے رہے ہوں گے کیا اس کا جو ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہوگا دل میں کچھ اور ہوگا کیا یہ جو احساسات رہتے ہیں یہ ایک مقرر کو قدم قدم پر روکتے ہیں جب یہ شائنس ختم ہوئی اب آپ اگر بہت بڑا وکیل ہے تو شراب پی کر جو وہ مقدمے کی پیروی کرے گا وہ بغیر شراب نہیں کر سکتی اسی طریقے سے لڑنے میں شراب تھوڑی زیادہ نہیں جب زیادہ ہو جائے گی تب تو پھر اور نور سینٹر میں ڈپریس ہو جائے گا پھر وہ ڈپریشن جو ہے نیچے چلی جائے گی لیکن جو پہلا کام ہے یہ فیر اینڈ شائنس وہ کرن اچھی تقریر کرے گا اور شاعر اچھے اشار کہے گا سارے کے سارے بڑے شاعر جو ہے وہ شرابی ہوتے تھے وہ غالب ہو وہ کوئی اور ہو اقبال بھی ابتدائی دور میں تو شراب پیتے تھے جگر تو جگر نے خود جو کہا ہے سب کو مارا جگر کے شعروں نے اور جگر کو شراب نے مارا تو, یہ تو شراب اس کی گٹی میں تھی لیکن ایک وقت آیا ہے موت سے پہلے کافی پہلے تائب ہوئے اور توبہ کرنے کے بعد پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی نفیس اور بڑی ایک روحانی ڈائمنشن اس میں تھی بہار یہ اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ غزلیں ان کی جو مشہور ہیں وہ تو وہی ہیں جو شراب نوشی کے دور کی تو اس لیے مقنرت اچھی تقریر کرے گا وکیل اچھے آرگومنٹ دے گا شاعر اچھی شاعری کرے گا اس لیے کہ وہ فیئر اب آڈینس کا فیر نہیں رہا اس لیے. اب شائنس نہیں رہی کہ کیا لوگ سمجھیں گے کیا میری بات پڑیں گے کیا کریں گے ہسے. وہ چلاتا اس اعتبار سے یہ جو شائنس ہے حیا جو حضور نے فرمایا حیا من شربت میں نے آپ کو بتایا کہ در حقیقت یہ حیات کا جزو لازم ہے انسان اپنی حیات کو بچانے کے لیے بھی پرزرویشن آف سیلف کے لیے بھی یہ جو میکینزم ہے شائنیس اینڈ ان ان کا استعمال کرتا ہے اب یہ جو مادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق ہے یہ عورت میں زیادہ رکھا ہے مرد کی نسبت مرد اپنے جو فنکشن اسے دیے گئے ہیں اس کی روح سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ ایڈوانس کرتا ہے آگے بڑھتا ہے عورت گریز کرتی ہے اور عورت کے نسوانی حسن کا یہ بڑا معاملہ ہے کہ وہ گریز کرے اگر عورت میں بھی اقدام آ جائے تو پھر وہ عورتیت ختم ہو گئی اس کی وہ تو بھی مرد ہو گئے اور بے شمار مرد مار عورتیں آنکھوں ملتی ہیں دنیا کے اندر مرد باہر ہوتی ہے. لیکن اصل عورت جو ہے اس پہ شرم حیا اور اس کے اندر گریز پیچھے ہٹنا یہ نہیں کہ اقدام کرے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے چاہے وہ عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں وہ عشق مجازی جو ہے اس میں بھی اقدام مرد کی طرف سے ہوتا ہے مرد طالب ہوتا ہے اور عورت کو یا کہ مطلوب کے درجے میں ہوتی ہے تو یہ معاملہ اللہ تعالی نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا ہے اور یہ سب سے بڑا زیور ہے عورت کے نسوانی حسن کا سب سے بڑا جو ہے حصہ یہ ہے۔ چنانچے سورہ قصص میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا جب وہ مصر سے چل کر مدین تک پہنچ گئے پورا صحرا سینا کراس کیا ہے کوئی سواری کیا کچھ ہے تھی نہیں اور سانپوں بھرا جو ہے یہ صحرا تھا اسی لیے ان کے بھائی نے بھائی وہ کہلاتا تھا جو اس وقت فرعون تھا وہ بھائی اس لیے تھا کہ جو پرانا فرعون تھا جو بھی زندہ تھا لیکن اس نے ایبلیکیٹ کر دیا تھا اپنا تخت جو ہے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا وہ بجندہ تھا اس کے زمانے میں حضرت موسا علیہ السلام کو گود لے لیا گیا رویا کہ اس لیے کہ وہ اولاد تھا اور جب وہ نیل میں سے حضرت موسا کا وہ سند برآمد ہوا ہے جس میں کہ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں ڈال کر اور نیل کے اندر بہا دیا تھا تو پھر وہ قتل کرنے لگا تھا پہچان دیا تھا کہ اسرائیلی ہے وہاں پر ہر اسرائیلی بچے کو مار دینا وہ بی آ, آ گئی اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی موہنی صورت دی تھی حضرت موسا کو کہ جو دیکھتا تھا والدہ تو علیہ کا محبت امنی بڑے پیارے الفاظ ہے یہ سورتحال بہ مسا ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتور ڈال دیا تھا کہ اس کو دیکھ کر وہ موہنی صورت دیکھ کر اور وہ اہلیہ نے کہا وہ اہلیہ وہ تھی حضرت آسیہ وہ بھی منی سرائیل میں سے تھی اور وہ وہ ہیں جن کا سورہ تحریم میں ذکر ہے جنہوں مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل ایمان عورتوں کے لیے آسیہ کی امراۃ فرعون اب ظاہر بات ہے بادشاہ تھا اس نے جس کو چاہا وہ اپنی ریت میں سے اپنے گھر میں ڈال دیا اور ان دونوں کے بابین بڑی الفت تھی فرعون کے اور آسیہ علیہ السلام ان نے کہا قتل لا مستقطلہ تخت لو ترکن دیکھو یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا تو ہم اسے شاید بیٹا ہی بنا لیں ہمارے یہاں بیٹا نہیں ہے باہر وہاں محل میں پلے اس کے بعد فرعون کے بھی بیٹا ہو گیا اب یہ دو گویا کے دو بھائی ہو گئے تو بھائیوں کی طرح پروش بھائی اس کے بعد پھراؤ نے تخت چھوڑ دیا تو اب یہ بھائی جو تھا تو اس طریقے سے بنا ہوا بھائی تھا وہ تخت پر تھا اور ہمارا قرآن مجید کا بیان تو اور ہے کہ حضرت علیہ السلام خود جب انہیں ایک مخبر نے یہ خبر دی کہ اے بوسا تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں انل ملا یا تھا میں رونا تو بھاگ جاؤ یہاں سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جان بچاؤں اور یہاں سے چلے جاؤ تو حضرت ابوسا چھوڑ کر مصر کو اور سیرا سینا کی طرف گئے اور پھر پورا سینا کراس کیا لیکن ٹین کمانٹس کے نام سے جو پکچر بنائی گئی ہے میں وہ تورات کے بیان پر ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو تورات کو مانتے مانگتے نا تورات کے اور قرآن کے بیان میں تھوڑا, تھوڑا فرق ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسی چھوٹے بھائی نے فرور نے اپنے چیریٹ میں وہ جو ان کا ہوتا تھا سواری سوار کرایا ہے اور لاکر کر سیرا کے کنارے چھوڑ دیا ہے اور بڑی نفرت کے ساتھ کہا ہے جا اب ساندوں پر نبوت کرو اب تمہاری ڈبو جو ہے وہ انساروں پر نہیں سہرا کے اندر جو سانپ ہے ان پر جاؤ بہرحال اب وہ سارے شہرا کو ابور کر کے پہنچے ہیں اور مدین کے پانی کے کنویں کے اوپر جا کر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا تھکا ٹوٹا آدمی بھوکا اور پیاس سے لمبا سفر اب وہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے ریوڑ کو روک رہی ہے وہ بھیڑیں بکریاں دوڑتی ہیں پانی کی طرف اور وہ انہیں روکتی ہیں. یہ گئے کیا معاملہ ہے آپ کیوں نہیں پانی پلاتے ان کا بھی ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ جو چرواہے ہیں یہ سخت دل ہیں یہ ہمیں روکتے ہیں تو جب تک یہ اپنی بھیڑوں کو اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں ہم نچل پلا سکتے حضرت بوسا جلالی مزاج کے گئے قرآن الفاظ حضرت موسا کی حالت اس وقت کیا تھی ان کو پانی پلا کر, جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے جو دعا انہوں نے اس وقت مانگی ہے رب ان خیر ان فکیر اللہ میں تو تیری ہر اس خیر اور خیرات کا مستحق ہوں جو تم میری جھولی میں ڈال دے یہ فقر کی ہوتا ہے ایک فقیر ہوتا وہ کہتا مجھے روپیہ ہی لینا ہے میں نے پانچ ہی لینے ہیں لکھڑا کرتا ہے اور ایک جو ڈھیلا ڈال دے میری جھولی میں تو اس کا بھی منہ تھا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میرا کوئی جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں اس ایک اجنبی جگہ پر میں آ گیا ہوں میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں جب میں فقیر اس وقت وہ لڑکی ایک آئی ہے فجا ہوں فقال ان نبی یا آئی ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اب یہ چل چلنے میں بھی عورت کے حیا حیا جو ہے وہ عورت کو اللہ تعالی نے جو بھی عناصر اس کی فطرت میں رکھے ہیں ان میں مرد کے مقابلے میں حیا کا پہلو بہت جو ہے قوی ہے جس کو کہ آج جو ہے مغرب ختم کرنے پڑتا ہے حیا کا پردہ اور اس حدیث کا صحیح ترین ترجمہ فارسی میں جو کیا گیا ہے بہت خوبصورت بے حیا باش و ہر چگائی کن یا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو تو میں یس کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو عظیم تحریک چل رہی ہے جس کو اس قدر حسین نام دیا گیا ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام سوسائٹی کی کو تعمیر نو کرنی ہے اس کا بنیادی نکتا یہ ہے کہ ہیا ختم عورت میں سے اس جز کو نکال کے باہر اور یہ معاملہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے سو سوا سو سال سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں ہے کبھی زمانہ تھا میں کوئی انگلش پکچر دیکھ لیا کرتا تھا اب بھی کبھی اس کو ٹی وی کے چینلز کو گھماتے ہوئے کہیں کوئی نظر پڑ جاتی ہے جو پرانی پکچر ہوتی ہے امریکہ کی یورپ کی مکمل لباس عورت کا ہوتا ہے پورا گردن سے لے کے اور تخنے تک ہاتھوں یہ سوائے وہی جو قرآن مجید میں آیا چہرے کی ٹکیا اور سر پر ان کے یقیناً جو ہے سکارف یہ ان کا لباس تھا مکمل یہ جو سکرس اور پھر منی سکرس یہ جو آنی شروع ہوئی ہیں ان کی تاریخ زیادہ نہیں ہے ان کے پرانے آپ دیکھیں تو پورا پورا لباس پورا جسم جو ہے وہ مستور ہوتا تھا ان اور یہ چیز جو ہے یہ پروٹوکال کے اندر فیصلہ کیا تھا یہودیوں نے اٹھارہ سو ستانوے ان کے جو دی ایلڈرز زائن پروٹوکال سوئٹزر لینڈ کا شہر اس میں ٹاپ کے یہودی جمع ہوئے تھے اور بیشتر تھے یہودی جو بینکرز تھے زائنسٹ زائنسٹ موومنٹ جو ہے وہ اصل میں یہودی بینکرز کی موومنٹ ہے اور وہ اصل میں مذہبی یہودی نہیں ہے وہ جو ہے سیکولر ٹائپ کی یہودی جیسے ہمارے ہاں بھی سیکولر بھی ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں تو سیکولر ان کے ہاں بھی سیکولر بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں مذہبی لوگ وہ ہیں جو کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اخبارات میں یا کہیں کسی فلم میں یا آپ امیریکا گئے ہوں کہیں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو بروکلن کا ایریا جو ہے بھرا ہوا ہے اس سے یہ زلفیں ہوتی ہیں یہ خاص طور پر یہ جو ہے یہاں سے چھلے دار چل رہا ہوتا ہے یہ جہاں سے ہم وہ یہ ش... عام طور پر خط منا لیا جاتا ہے جب شیو کرتے ہیں تو یہاں سے تو یہاں سے وہ پھیلاتے ہیں اپنے بالوں کو اور وہ چھلے دیکھ کر خوبصورت ہار کے مانی دونوں طرف لٹکے ہوتے ہیں اور داڑیاں لمبی ہوتی ہیں کوٹ لمبے ہوتے ہیں سر منگے کا سوال نہیں اس کے اوپر صرف وہ چھوٹی سی وہ نہیں جو اوپر کھوپڑی تو وہ چپکا لیا نہیں ان کا پورا ہیٹ ہوتا ہے سیاہ ہیٹ سیاہ جو ہے وہ اچکن کی طرح کی کا لمبا کوٹ یہ روگ یہ ہے یہ لیکن یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے جو بیسیکلی سیکولر بینکرز کے نمائندے تھے انہوں نے جو چیزیں طے کی تھیں نو انسانی کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا شرم اور حیا اس کا جنازہ نکال دیا جائے تاکہ انسان حیوان بن جائے اور پھر ہم حیوانوں کو استعمال کر سکیں اور یہ ان کا فلسفہ ہے کہ سوائے یہودیوں کے تمام انسان حیوان ہیں صرف حیوان ہے وہ شکل انسانوں کی ہے کہ گوئمس جنٹائلز دے ہیومن وہ انسانی شکل میں حیوان آتے تو جیسے حیوان کو استعمال کرنا عام انسان کا حق ہے گھوڑے کو تانے میں جوتتا ہے استعمال کر رہا ہے بیل کو حل میں جوت رہا ہے استعمال کر رہا ہمارا حق ہے ہم انہیں استعمال کر رہا. اور یہ ان کی جو باقاعدہ تالمود کتاب ہے جو ان کی اصل میں فقہ کی کتاب وہ ہے تعل مذہبی بار سے امپورٹنٹ فور ہے یہ ہے کہ غیر یہودی کو دھوکہ دینا چیٹ کرنا ڈاکہ ڈالنا چوری کرنا جو چاہو کرو اس کا جائز پرانے مجد میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے لہسا علیہ نا فی الدید نہ یہ امید جو ہے ان کو ساتھ ہم جو چاہیں کریں ہم پر کوئی مواقع نہیں ہے کوئی کوئی ہم بات پوچھتے تو یہ شرم و حیات کو ختم کرنے کی جو ایک عظیم تحریک اس وقت چل رہی ہے جس میں مشرف کی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا سے آگے بڑھ کر اس نے اس تحریک پر لبیک لب کہا ہے 33% فیصد عورتوں کی نمائندگی مقرر کر دینا تمام اداروں سینیٹ اور پارلیمنٹ اور, اور اس سے نیچے اور تمام یونین کاؤنسل عورتوں کو گھر سے نکالنے کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو آج تک امریکہ نہیں ہے. آج تک میں نہیں آج تک یوروپ کے کسی ملک میں نہیں ڈیموکریسی کا ایک موجزہ ہے ہمارے پڑوس میں انڈیا جو ہے بھارت جو ہے موجودہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ لو لٹریسی پرسینٹیج میں ڈیموکریسی نہیں چل سکتی لوگوں کے اندر خواندگی ہونی چاہیے تعلیم ہونی چاہیے تب ڈیموکریسی چل سکتی ہے اور وہ جو ہے انتہائی لو لٹریسی پرسینٹیج کے ساتھ لیکن کہیں بھی ان کے یہاں تینتیس فیصد نہیں تھا. چند عورتیں ہیں جو امیرکا کے اندر بھی انڈیپینڈنٹلی جنرل الیکشن جیت کر آ جاتی تھی اسی طرح کے ہاں بھی جاتی, ہمارے ہاں بھی آ جاتی تھی یہ نہیں تھا کہ تینتیس فیصد سیٹیں جو ہیں ان سے فل کی جائے تو یہ بے حیائی جو ہے اس وقت اور یہ یو ایو کے ایجنڈے پر ہے اس کے لیے پہلی کانفرنس ہوئی تھی کائرا میں کائرو کانفرنس پانچ سال کے بعد ہوئی بیجنگ کانفرنس اور پھر بیجنگ پلس فائو کانفرنس ہوئی یہ ہوئی سب وہاں ہوا ہے وہ یوناٹیڈنس وہاں طے پہلے بیان کر چکا ہوں تو حیا جو عورت کا سب سے بڑا زیور ہے اسے ختم کرنے پر اس وقت مغرب کا معاشرہ اور یہ ساری طاقت جو ہے محرب کے وہ لگی ہوئی ہے اس لیے ان کے ہاتھ تو ختم ہو چکی بے حیا انتہا کو پہنچ چکی لیکن یہ کہ وہ چاہتے ہیں میں کہا کرتا ہوں جیسے کسی اگر بلی کی دم کٹ جائے تو وہ تو یہی چاہے گی کہ سب کی سب بلیوں کی دم کٹ جائے ورنہ یہ کہ وہ تو نکو بنی رہے گی تمام بلیوں کے اندر تو وہ پوری انسانی کو اور ایجنڈا وہی ہے کا اصل ایجنڈا یہودیوں کا جس کے آلائے کار اس وقت یہودی نہیں یعنی عیسائی بن گئے ہیں اور عیسائیوں میں سے بھی خاص طور پر وائٹ اینگلو جو جڑے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ ویسٹ کنز میں نے بہت کے اندر پھر ایک ٹاپ کے اوپر ایک کلاس ہے. وہ ہے جو اصل آلائے کار ہے ان کو نیو کونس بھی آج کل کہا جا رہا اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے یہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹ اور وہ پروٹوکال ان کے پروگرام کو پورا کرنے میں سب سے بڑے کار۔ اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں آج کل یہ سوچ عام ہو گئی ہے اور یہ مغرب کے اثر کہتے ہیں بچوں پہ کوئی روک ٹوک نہ لگاؤ یہ ان کی ڈیولپمنٹ میں ہمپر کرتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے باقت اچھا ہے بچوں کی تعلیم بچوں کی تہذیب ربو بنی کم الحز بناؤ ادب سکھاؤ حضور کی تعلیم اس کے برکس اپنی چھڑی کو کبھی اٹھا کر نہ رکھ دینا اولاد کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے محبت بھی بھرپور دو لیکن یہ کہ ساتھ ہی وہ جو ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ کھلاؤ تو چوری چور کے اور دیکھو گور کے بچوں کے اوپر جب تک کہ ایک بڑوں کا ایک روب نہ ہو بڑوں کا خوف نہ ہو حیا نہ ہو میرے یہ کیا کہہ دیں گے والد کیا کہہ دیں گے تو وہ صحیح ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارے نزدیک نہیں ہوتی وہ بچے جنہیں آپ جری بنا دیتے ہیں بے شرم بنا دیتے ہیں بے حیا بنا دیتے ہیں بے ادب بنا دیتے ہیں وہ پھر خود آپ کے سینے پر جو ہے وہ منگ دلیں گے آپ کی اپنی جو ہے بڑھاپے کے اندر سوہانے روح بنیں گے ان کے اندر کہاں سے وہ آداب آ جائیں گے اور کہاں سے وہ جو تہذیب آ جائے گی کہ جو بچپن میں اگر ان سکھائی گئی ہو اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ فلاں عمر سے نماز کی تلخی شروع کر دو اور اس اس عمر کے بعد غالباً نو برس ہے کہ اس کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو بارو اس کھاتا تو نبوت کی تعلیم اس کے بالکل برعکس یہ جدید جو ہے چلڈرن سائیکولوجی اس کی بڑی ہماقتوں میں سے ایک ہماقت ہے کہ بچوں کو روک ٹوک کرنے سے ان کے اندر جو آزاد شخصیت کہ پروان چڑھنے کا امکان ہوتا ہے انڈیپینڈینٹ پرسنالٹی وہ انہوں کم ہو جاتی ہے تو انہیں روکو ٹوکو نہیں جو چاہے کرے بہرحال یہ حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ویسے تو بہت ہی سادہ حدیث ہے بہت سادہ حدیث ہے حیا اور شرحبت میں نے تو سبھی کو یاد ہوگی اور حضور نے فرمایا یہ تمام انبیاء کرام کی دعوتوں کے اندر موجود تھا ان مما ادرک الناسو من کلام نبو تلغا اس میں سے یہ بات بھی ہے جو لوگوں تک پہنچی ہے لوگوں نے پائی ہے اذا لم ففعل جب تم نے کا پردہ اٹھا دیا تو کرو جو چاہو اس یہی تو, بیریئر تھا، یہی تو روک ٹوک کی بات تھی جس کو میں نے فضایا آپ کو کہ فارسی میں اس کا بہترین ترجمہ ہے بے باش شوہر کے خائی کن ایک دفعہ ذرا حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو اب ابھی کچھ وقت ہے تو مغلی حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں ام ابن امر وکیل ابی امر کا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو امر یا ان کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ ابو امرا ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا قل تو میں نے حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کل لی فل اسلام قولند لاسلو انہوں اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں ایک بات ایسی کہیے کہ پھر مجھے کسی سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ پھر میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کچھ اور کہ میں اس کی ترجمانی اس طرح کر رہا ہوں کہ پھر مجھے ایسی جامع بات بتا دیجئے ایک دیجیے ایکسلام کولنگ کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ حضور نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم کل آمن تو مل رہا مسلم فستقی آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ یہ جم جانا استقامت اس میں قیامت مزمن ہے ایک لفظ کے اندر کیا ہے مان لینا اللہ کو پھر جم جانا جلد. میں جلدی سے اس کو بیان کروں گا چونکہ وقت بہر محدود ہے دیکھیے ایمان کے سمراط ہیں اور وہ سمراط ایک داخلی ہے ایک خارجی ہے ایمان ایک حقیقت ہے جو ماتم میں ہوتی ہے قلم میں ہے اس کا ظہور جیسے ایک پودے میں پھول لگتے ہیں اب یہ ایسا پودا ہے کہ اس کے پھول کچھ تو ظاہر ہوتے ہیں خارج میں انسان کی شخصیت کی اور ایک کچھ پھول اس کے وہ ہیں جو اس کی شخصیت کے اندر لہلاتے ہیں جو اندر کے پھول ہیں وہ کیا نمبر ایک محمد اللہ کے ہر شے سے بڑھ کر محبوب اللہ نہیں ہو گیا ہے تو پھر یہ ایمان پر استقامت نہیں بلزین امن اشد خود اشب محمد اسی محبت خداوندی کے تابے پھر محبت رسول آتی ہے اور پھر محبت جہاد فی سب لہٰ جو سورہ توبہ کی آج نمبر چوبیس میں یہ ترتیب آئی ہے ناباؤ کم واؤ کم و اخوان حکم و سواج و شیرت تجارت <تصفيق> سے کہہ دی دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے بیویاں یا شوہر مرد کے لیے بیوی عورت کے لیے شوہر اور تم اپنے عزیز اور رشتے دار اور وہ مال تم نے جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جسے مشکل سے جمایا ہے اس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کساد بازاری نہ ہو جائے اور وہ بلڈنگ تم نے بڑے شوق سے تعمیر کی ہے تمہیں بہت محبوب ہے سجایا ہے انہیں خوب کہاں کہاں سے لے کر آئے ہیں آرٹیکل آف پیسز آف ڈیکوریشن لاکر سجائے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفاع ہو جاؤ بیٹھو در جسٹ ویٹ فتح مسو یہاں کر کے اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے نا ہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے وہ جانب. کہہ دینا کافی ہے یار جس کو کہا ہے کہ لا الا اللہ نہیں صرف لا مقصود الا لا مطلوب الا لا محبوب الا یہ کیفیت اگر نہیں تو بات تو نہیں اسی استقامت کے داخلی جو ثمرا ہیں ان میں سے ایک ہے راضی برضائے رب جو رب کی طرف سے آ رہا ہے اس پر کوئی شکوہ زبان پڑ رہا ہے ایک ہے ریفلیکس ایکشن کسی چونٹی نے یہاں کاٹا ہے تو آپ کا ہاتھ ایک دم ہل گیا اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا اس ریفلیکس سے بے اختیاری عمل حضرت ابراہیم جو آپ کے چھوٹے سے سے بچے تھے دم توڑ رہے تھے تو حضور کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے تھے اور صاحب کہا حضور آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے باقی ہم کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے آپ اس پر راضی تو ایک ریفلیکس ایکشن کے درجے میں تو کوئی ایک ریئیکشن ہو جائے کوئی آنسو آ جائے کوئی اور بات ہو جائے کوئی اور ہے لیکن یہ کہ کوئی مستقل شکایت اللہ سے ایمان کی نفی ہو جائے گی یادی تو پڑھ چکے ہیں جو آتا ہے اللہ کے عزلم سے آتا ہے اس کائنات کے اندر پتا نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ کا عزلم نہ ہوا ربلا اللہ ما کاٹم اللہ ہو لا ہوا مولانا تم کیا ڈرا رہے ہوئے منافع کو ہو ہمیں تم ڈرا رہے رومیوں سے رومیوں کی فوج سے موسم سے اس کی گرمی سے کس چیز سے ڈرا رہے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے نہ لکھ دی ہو وہ تو ہمارا بولا ہے اس کی طرف سے جو آئے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت سرے دوست سے جو آئے سرے تسلیم خب ہے جو مزاجیں یاد پہ اس کو اکبر اللہ بادی نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا یہ ہو جائے یوں ہو جائے یو تم کون ہو رضائے حق پہ راضی دے یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا ہو آر یو خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ جو ہے انسان کو نجات دلاتا ہے تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تاب کھا رہے وہ سارے اس نے کر دیا اس نے مقابلے کا بگاڑ دیا یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی جو آیا اللہ کے حکم سے آیا جو ذریعہ بن گیا اس نے اپنے لیے جو کمائی کرنی تھی کر لی جو میں نے آپ کو کیسا سنایا تھا درویش کا کہ جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کسی نے اٹھا کے پتھر مارا مڑ کے دیکھا تو کہتا مجھے کیا دیکھتے ہو یورپ کرے سو ہو لگے ہاں مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ ہی کے مارنے سے میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا ظاہر بات ہے تم لاکھ مجھے پتھر مارنا چاہتے اللہ نہ چاہتا تو نہیں مار سکتے تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا تمہارا ہاتھ چھل ہو جاتا لیکن یہ کی بار بھی دیتے نشانہ خطا مجھے لگ سکتا تھا. تو حق پر راضی رہے یہ حرف الحال کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کارو. تو کہ اور اقبال کہتا ہے برو کشید سے بے چاہ کے ہست و بوجھ مرا مجھے تو اللہ تعالی نے ایمان کے ایک ذریعے سے اس ہست و بوجھ کے سارے چکر سے نکال لی چھ حکم ہو کہ رضا تشبو مرا یہ مقام رضا تسلیم و رضا جو آئے ہمارے رب کی طرف سے سرے تسلیم تیسرا ہے تبکل محنت کرو بھاگو دوڑو کماؤ جو بھی کرنا ہے کبھی بھی اپنی صلاحیت پر اور وسائل مادی پر توقل نہ کرنا یہ تورات کی تعلیم کبھی مرتد ہی رکھتا تھا سورب اسرائیل کی جو دوسری آئے تھے اور وہ اس کا نب لباب کیا تھا کہ کسی پر توقل نہ کرو سوائے میرے اللہ پر کرو بھروسہ نہ ہو چاہے سارے وسائل و اسباب جو ہیں آپ کو مہیا ہو لیکن کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا کیا پتا دس سلپ یہ تو آپ کا محاورہ بھی ہے چاہے ہاتھ میں پیادا ہے کیا فاصلہ کیا ہے پیالے میں اور آپ کے ہونٹوں میں کپ اینڈ اللہ کیا ذمہ ہو چمکر اللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت نہ کرو محنت بھرپور کرو محنت نہیں کرو گے تو تم جو ہے خود اللہ کی مشیت کو توڑ رہے ہو لیکن توقع ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا ہماری ایک کوشش ہے ہماری ایک محنت ہے اس کی ولاقات نے مسل کتاب و جاننا حدل بنی اسرائیل اللہ تب تخذ اندونی وکیلا ہوا اتنے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے طور پر تورات کو نازی کیا نہ یہ نکتا نوٹ کیجیے تو رات حد الناس نہیں تھی حد الناس صرف قرآن اسرائیل میں میں کے ہدایت تو تھی. وہ کامل ہدایت پوری ابھی تو اللہ من دونی وقت کسی کو اپنا کارساز نہ نہ میرے سوا کسی کو کار سمجھا یا اسباب پر بھروسہ ہو گیا میرے پاس یہ ہے میں نے یہ تریا کر رکھا ہے میں نے یہ فرام کر رکھا سب ہے سب کچھ ہے گاڑی کی جو ہے وہ ٹیونگ بھی کرا لی بھی تھی سروس بھی کرا لی تھی آئل بھی چینج کر لیا تھا یہ سب کچھ کر لیا تھا ٹنکی بھری ہوئی ہے پیٹرول ہے ڈیزل سے سب کچھ ہے بس اب کیا ہے اب کیا رکاوٹ ہے کل صبح میں اٹھوں گا اور چل دوں گا نہیں یہ تین ہیں جو استقامت علیہ ایمان باللہ ایمان باللہ پر استقامت کے یہ تین تقاضے ہیں داخلی کیفیات خارج میں کیا ہے نمبر ایک اطاعت اللہ کی توکنی, عبادت اور اطاعت اس پر تفسیر سے گفتگو ہو چکی تمہارے وجود سے یہ تین چیزیں وہ تھیں جو وجود کے اندر تھی محبت تسلیم و رضا صبر و استقابت اور دوسرے جو باہر ہیں اتات تمہارے وجود سے جو عمل بھی خارج ہو یا صادر ہو وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھل کر آئے فالی تیرے عمل ہمتن جب ہی صحیح پیارا شعر ہے شیر ہونے کے اعتبار سے سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے یہ ان لوگوں کا قول ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے بحث اس کی کوئی آزادی نہیں ہے جن کو جبریا کہا جاتا ہے یہ ہمارے یہاں اسلاف میں رہا ایک تو فانی ان میں سے ہے وہ کہتا فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سے ہے تو جبر ہی تم یہ کر رہے ہو اللہ کے جبر کے تحت سانچے میں اختیار کے ڈالے ہوئے تو ہے لیکن ایک سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے جو تم محسوس کرتے ہو کہ میں کر رہا ہوں بس یہ بھی بڑی بات ہے. بہرحال جو بھی شادر ہو ہمارے وجود سے وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھل کر رہا ہے تو ہاتھ سے ہو پاؤں سے ہو آنکھ سے ہو ناک سے ہو کان سے جو بھی ہمارے وجود سے شادر ہو رہا ہے اور نمبر دو جہاد و انفاق فی سبیل اللہ, اللہ اللہ کے ساتھ استقامت اور اللہ کے باغیوں سے دوستی اللہ پر ایمان اس میں استقامت اور اللہ کے غداروں کی جو ہے غلامی پر راضی ہو جانا کہاں ایمان کہاں یہ یہ تو ایمان کے منافی ہے مومن تو اگر باغی نہیں ہے باطل سے تو مومن کا ہوا یہ تو سورہ بقرہ میں جو آیا ہے میں یکفر بتاہ وہ توقت اسلمست تاود کا کفر پہلے ہے ایمان باللہ بعد میں پہلے تاحود کا کفر کرو اور پھر ایمان باللہ تب کو مانی ہے اور تاحود سے مفاداری تاحود کے ساتھ دوستیاں جو اللہ کے سرکش ہے ایک حدیث میں آیا ہے ایزام الدہ فاسک جب کسی فاسق کو فاضر شخص کی مدع کی جاتی ہے غزب اللہ تعالیٰ عرق اللہ تعالیٰ اتنے گزرناک ہوتے ہیں کہ عرش کانپنے لگتا ہے یہ میرا بندہ ہونے کا مدعی اور ایک فاسق کو فاجر کی تعریف کر رہا ہے یہ اس نامہ پیش کر رہا ہے لمبا چوڑا پیش فرما رہا ہے نظام عرش لرز ہوتا ہے منمشام فاصل کے لئے یہ قوی فقد عام آ رہا حزب جس شخص نے کسی فاسق کے ساتھ جو چلا تاکہ اسے تقویت پہنچائے صرف ساتھ چلنا تقویت کے لیے اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی اس درج غیرت اللہ کی اور اس کے لیے حبیت خداوندی میں اور حمیت دین الہی میں تن من دھن سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار ہونا یہ نہیں ہے استقامت نہیں ہے ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس میں یہ سورہ تغابل کے درس میں اور سورہ حامی میں کے درس میں یہ چیزیں بڑی تفصیل سے بیان ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر اپنی صفات پر اپنی توحید پر ایک امان یقین والا ہے امان حقیقی عطا فرمائے اور اس کے جملہ داخلی اور خارجی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و